السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب المین واشد اللہ واشد محمد اللہ ونحد ہی بات معذر و ومكرم ناظرین و سامعین دو ہفتے کے لیے مصروفیت کی بنا پر درس نہیں ہو پایا تھا آج سے دوبارہ درس کا آغاز کیا جا رہا ہے اور آج اللہ رب العالمین کے لیے جس صفت کو ہم پڑھیں گے وہ اس سے پہلے بھی ان صفتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے لیکن چونکہ وہ دونوں صفتیں بڑی اہم ہیں اس لیے مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے دوبارہ ان دونوں صفتوں کے دلائل قرآن سے پیش کیے ہیں اور دونوں صفتیں ہیں اللہ رب العالمین کا سننا اور دیکھنا اللہ کے لیے سماع اور بسر سننا اور دیکھنا مصنف نے یہاں پر سات آیتیں بیان کی ہیں ویسے بہت ساری آیتیں ہیں پرانے کریم کی جو اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفات کو ثابت کرتی ہیں لیکن مصنف نے سات آیتیں یہاں پر بیان کی ہیں اور ان سات آیتوں کو آج کے درس میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ کیونکہ اگر ہم تفصیل پیش کریں تو ہر آیت پر ایک درس بھی نہ کافی ہو جائے گا اس لیے اختصار کے ساتھ ان آیتوں کی تفصیل اور اس کا معنی اور مطلب آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے ان صفات کا ہم تذکرہ کریں گے سب سے پہلی آیت جو مصنف نے پر پیش کی ہے وہ شور شور مجادلہ کی آیت پہلی آیت ہے شور مجادلہ کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ کے نشاد ہے بدسمی اللہ قولتی تجاد القافیزا و تشتقی الا اللہ اللہ عصم و تحاؤ انسم اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یقیناً اس عورت کی التجا اور اس کی گفتگو سن لی اس کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی جدال کر رہی تھی یا تکرار کر رہی تھی وہ اللہ عصما تَحاء اور اللہ رب الرامین تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا یعنی اس عورت کی اور ہمارے ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اللہ رب ابرامین سن رہا تھا ان اللّہ سلیم بشیر اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو اس آیت کریمہ سے اللہ رب ابرامین کی یہ دو صفت ثابت ہوتی ہے ایک تو سننے کی صفت اور دوسرے دیکھنے کی صفت یہ آیت نے اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا اس واقعے کو بیان کیا اور واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے صحابیہ جن کا نام تھا خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر نے ان سے یہ کہہ دیا ان کے شوہر کا نام تھا آؤس بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انت علیہ کا ہر امی کہ تم میری میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طریقے سے ہو یعنی گویا کہ انہوں نے اپنی عورت کو اپنے اوپر حرام کر لیا اسی کو زہار کہا جاتا عربی زبان میں زمان جاہلیت میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ عورت اس کی زوجیت سے الگ ہوگی طلاق بائن جدا ہوگی ہمیشہ کے لیے جب ان کے شوہر نے بات کہہ دی تو اسلام کے اندر اس کے تعلق سے کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ایسا کہتا ہے کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے تو اس کا کیا حکم ہے شریعت کے اندر اس کا کوئی حکم شریعت کے اندر نہیں آیا تھا اور اللہ قسور کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں اور کہنے کی میرے بچے ہیں میرے شوہر نے اسی بات کہہ دی ہے اگر میں ان سے الگ ہو جاؤں گی تو میرے بچے بھوکے رہنے لگیں گے فکر و کریں گے کوئی کمانے والا نہیں ہے اور اگر میں اپنے بچوں کو ان کے ساتھ چھوڑ دیتی ہوں تو میرے بچے ضائع اور برباد ہو جائیں گے وہ شادی کر لیں گے میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا اللہ قسور کے پاس دوڑتے ہوئی آئیں اور اس واقعے کو انہوں نے بیان کیا اور ہمارے نبی سے تکرار کی اور بات چیت کی تو اسی واقعے کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے اسلام کے اندر اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا ہے تو اس کے اوپر کفار مغلضہ عائد ہوتا ہے کفار مغلضہ یہ ہے کہ یہ گردن آزاد کرنا بیوی کے پاس جانے سے پہلے کیونکہ اس نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے حرام بات کہہ دی غلط بات کہہ دی اس لیے طلاق تو نہیں ہوگی بیوی بی اس سے الگ نہیں ہوگی جدا نہیں ہوگی لیکن اس کو کفارہ دینا پڑے گا کفارہ کیا ہے کفار معلضہ بلا سخت کفارہ اور کفارہ یہ کہ ایک گردن آزاد کرنا غلام آزاد کرنا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر ساٹھ دن لگاتار روزے رکھنا ساٹھ دن لگاتار ناگا نہیں کر سکتے لگاتار روزے رکھنا ساٹھ دن اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ تین سزائیں اس کے لیے رکھی گئی ہیں گردن آزاد کرنا گردن کا دور تو ختم ہو گیا ہے اور اب اس کے بعد کیا دو چیزیں بچتی ہیں پہلی چیز یہ ہوگی کہ ساٹھ دن کا روزہ لگاتار رکھنا ناوا نہیں کرنا بیچ میں کیونکہ اس نے بڑی بات کہہ دی ہے جس عورت کو اللہ نے نکاح کے ذریعے اس کے لیے حلال کر دیا تھا اس کو حرام کر رہا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے یہ معمولی جرم نہیں ہے یہ حلال چیز کو حرام کر لینا اس لیے سخت سزا دی گئی ایسے شخص کو کہ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کو کرنا ساٹھ دن لگاتار روزے رکھنا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا تب جا کر کے وہ بیوی کے پاس جا پائے گا جہاں تک کھانا کھلانے کی بات ہے تو اس کے لیے یہ شریعت نہیں کہا ہے کہ جب تک وہ کھلا نہیں دے گا اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا لیکن ان دونوں چیزوں کے بارے میں کہا ہے گردن آزاد کرنا اگر کوئی گردن آزاد کرنا چاہتا ہے, تھا اب تو دور ختم ہو گیا ہے تو جب تک وہ گردن آزاد نہیں کر دے گا بیوی کے پاس جانا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا یا چار دن روزے جب تک نہیں رکھ لے گا اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پہلے ساٹھ دن روزہ رکھے اس کے بعد بیوی کے پاس جائے لیکن جہاں کھانے کی بات اللہ نے بیان کی وہاں یہ نہیں کہا کہ پہلے اس کو کھانا کھلانا تب بیوی کے پاس جانا اس سے علماء نے سلال کیا ہے کہ اگر آدمی کھانا کھلانا چاہتا ہے تو بیوی کے پاس جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کوئی ساٹھ بسکٹوں کو کھانا کھلائے تو یہ کفارے مغلزہ اور یہی کفارہ اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بسری کر لیتا ہے اس کے لیے بھی ایک عائد ہوتا ہے گردن آزاد کرنا یا لگاتار سار دن کا روزہ رکھنا کیونکہ وہاں بھی کیا ہے وہاں ایک حرام چیز کو اس نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ زہار میں کیا حلال کو اس نے حرام کر دیا روزے کی حالت میں اللہ نے بیوی کے پاس جانے سے منع کیا دن میں رات میں انسان اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے لیکن دن میں جانے سے منع کر دیا گیا حرام ہے وہ اب وہ بیوی کے پاس اگر جاتا ہے تو گوئے کی حرام چیز کو حلال کر رہا ہے زہار میں حلال کو اس نے حرام کیا اور یہاں اس نے حرام کو حلال کر دیا اس لیے دونوں کا شریعت کے اندر حکم ایک ہی ہے دونوں سنگین جرم ہے حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں بڑے جرم کا ارتقاب کیا دونوں صورتوں میں اس لیے اس کے اوپر بڑا جرم اور بڑی سزا عائد ہوتی ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے تو اللہ رب العالمین نسائتِ نے ساحت کریمہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ جب خاتون آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی تھی کہ بھائی کیا ہوگا ہمارے لیے بچوں کا کیا ہوگا ہمارا کیا ہوگا اگر میں بچوں کو لے آؤں اور یہ طلاق ہو جائے میں اس سے الگ ہو جاؤں تو ہم فخر و کیفیت میں مبتلا ہو جائیں گے کوئی کمانے والا نہیں ہے اور اگر میں بچوں کو چھوڑ چھوڑ دیتی ہوں اور خود میں چلی آتی ہوں اس کی ضروریات سے الگ ہو جاتی ہوں تو ہمارے بچے پریشان ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے کیونکہ وہ شادی کر لیں گے دوسری بیو آئی کہ ہمارے بچوں کا خیال نہیں رکھے گی وہ تکرار کر رہے تھے استحائشہ فرماتی ہیں کہ میں ان کی پوری بات نہیں سمجھ پا رہی تھی اسی روم کے اندر اسی گھر میں یہ بات ہو رہی ہے اسی لیے اضتاشہ فرماتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے کیوں اللہ عرب جو عرص پر ہے اس نے ان کی تمام باتیں سن لی لیکن میں اسی روم کے اندر رہتے ہوئے ساری باتیں میں نہیں سن سکی اور ساری باتیں میرے اوپر یعنی واضح نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ذات ہے کتنی بڑی ذات ہے کس قدر سننے پر قادر ہے اللہ عرب الامن کی جات افتحاشہ رضی اللہ فرماتی تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اللہ نے کیا فرمایا ان اللہ سمیع و بصیر اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ نے سن لیا عرش پر ہوتے ہوئے اس عورت کی گفتگو کو نبی کی گفتگو کو وہ اللہ عماء اللہ نے تم دونوں کی بات کو سن لیا گفتگو کو سن لیا عرش پر اللہ البرامین لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اگر کوئی چونٹی چلتی بھی ہے تو اللہ البرامین اس کو سنتا ہے اس کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے ہم نہیں سن سکتے لیکن اللہ اقبام سنتا اللہ ابرامن ہر چیز پر قادر تو اس سے اللہ تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کی صفت ثابت ہوتی جو بہت عظیم صفت ہے کیونکہ حقیقی معنوں میں اگر ان دونوں صفتوں پر ہمارا ایمان ہو جائے تو ہماری زندگی سمر جائے گی انسان زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکلے نکالے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والی ہو انسان کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والا کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ ابامن دیکھ رہا ہے جیسے انسان کسی بڑے آدمی کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتا ایسے اگر یہ حقیقی معنوں میں صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انسان اس روئے زمین پر کبھی گناہ نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے اگرچہ کوئی نہ دیکھے لیکن اللہ ابامن کے ذات دیکھ رہی کوئی ہماری بات سنیں نہ سنے تنہائی میں خلوت میں ہے لیکن اللہ ابراہن ہماری بات کو سن رہا اور سفر ہوتے ہوئے تو یہ دونوں بڑی عظیم صفتیں ہیں ہمارے زندگی میں انقلاب پر برپا کر دینے والی ہمارے اعمال کو درست کر دینے والی گناہوں سے ہمیں بچا دینے والی دو عظیم صفتیں ہیں اللہ ابرامین کی سننے اور دیکھنے کی تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اللہ ابامین دیکھتا ہے آئیے دوسری آیت پڑھتے ہیں دوسری آیت اللہ ابرامین کی یہ ہے پرانے کریم کی نقل ثمی اللہ قلدی نقال ان اللّہ فقیر اغنیاں اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں کس نے کہا تھا یہودیوں نے کہا تھا یہ اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم دیا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض ہنسنا دے تو کہنے لگے کہ اللہ فقیر ہم سے قرض مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے اللہ فقیر ہم مالدار ہیں ہم اغنیہ ہیں اللہ پر انہوں نے الزام لگایا حالانکہ انسان کے پاس جو بھی رزق ہے چاہے وہ مال کی شکل میں ہو اولاد کی شکل میں ہو منصب کی شکل میں ہو جائیداد کی شکل میں ہو صحت و تندرستی کی شکل میں ہو دنیا کا کوئی بھی رزق ہو دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اللہ ہی رضا خلا ہی رزق دینے والا ان یہودیوں کے پاس جنہوں نے بات کہی ان کے پاس بھی جو مال تھا جو رزق تھا اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا تھا لیکن یہ سرکش قوم تھی اور یہ انتہائی اجٹ قوم ظالم قوم تھی انہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر اور ہم مالدار ہیں اللہ ہم سے قرض ہنسنا مانگتا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو غریبوں پر خرچ کرو یتیموں پر خرچ کرو خیر کے کاموں میں خرچ کرو یہ قرض ہنسنا ہے کہ اللہ رب العمن کی راہ میں اور جو ہے اپنا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یا جو بھی رس اللہ نے دیا اس کو خرچ کرو تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ابامن ہم سے مانتا ہے نوعد بلّہ اللہ تعالیٰ تک ہمارا مال نہیں پہنچتا ہے ہمارا جو ہم قربانی کرتے ہیں اس قربانی کا گوشت اور اس قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کا تک نہیں پہنچتا لئی یا اللہ لہو محا ولہ دما وا ولا کی انا لہو تخوا میر تمہارے قربانیوں کا گوشت اور اس کا خون اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا انسان کا تخوہ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ تک دینداری پہنچتی ہے آپ کا دل میں کیا ہے اخلاص ہے کیا ہے ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے گوشت تو ہم کھا لیتے ہیں غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں خون ہی رہ جاتا ہے مال بھی غریبوں پر خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے دین کے نشر و شاعد کے لیے خرچ کرتے ہیں کیا وہ مال روپیہ اور ڈالر اور پیسے اور سکے اللہ تعالیٰ تک جاتے ہیں نہیں نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ تک آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عجر دیتا ہے اور ثواب دیتا ہے تو یہ کہتے تھے اللّہ فقیر ہے اور ہم اغنیہ اور مال اللہ کہ ہم سب فقیر ہیں اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ کہ ہم سب محتاج ہے تو یہاں بھی اللہ نے کیا لوگوں کی باتوں کو سن لیا دیکھیے سننے کے لیے کان کا ہونا ضروری نہیں ہے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے عقیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کان ہے اللہ نے اپنے بارے میں آنکھوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دو آنکھیں ہیں اس سے پہلے بحث اور یہ معاملہ کہ یہ مسئلہ میں نے تفسیر کے ساتھ بیان کیا آیتیں بھی بیان کی حدیثیں بھی بیان کی لیکن سننے کے لیے کان کا ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ کان کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث کے اندر ہے لہذا کوئی ہمارے اوپر الزام نہ لگائے کہ ہم اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کان نعوذ باللہ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے اگر کوئی کہتا ہے وہ جاہل ہے اور اس طریقے سے بدعقیدہ انسان ہے اگر یہ کوئی اللہ تعالی کے لیے کان کو ثابت کرے اللہ کے لیے کان نہیں کان کا ذکر نہیں آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے کلام کرنے کے لیے زبان کا ذکر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے اللہ کلام کرتا لیکن زبان کا ذکر نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر ہے کلام کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ زبان ہونی ہو تبھی بات ہو سکتی نہیں قیامت کے دن ہمارے ہاتھ بولیں گے ہمارے پاؤں بولیں گے کیا وہاں پر زبان ہوگی نہیں اللہ نے ان کو طاقت دے دی زمین قیامت کے دن بات کرے گی یوم دن تو حد و اخبار رہا سورج اللہ نے فرمایا زمین قیامت کے دن سب راز اگل دے گی سارے خبروں کو بتا دے گی تو و بات کرے گی اللہ تعالیٰ سے بتائے گی زمین فلاں مندے نے فلاں وقت زمین پر یہ گناہ کیا تھا وہ زمین بتا دے گی تو کیا زمین کے اندر زبان آ جائے گی نہیں بات کرنے کے لیے زبان ضروری نہیں ہے اللہ کے سر کے حدیث ہے میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے نو سے پہلے بھی سلام کیا کرتے تھے تو کیا ان پتھروں کے اندر زبان آ گئی تھی نہیں اللہ ان کو بولنے کی طاقت دے دی اللہ کے سر کے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنانے سے پہلے ایک خجور کی ٹہنی تھی اس کو پکڑ کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے جب آپ نے اس کھجور کی ٹہنی کو چھوڑ دیا اور ممبر آپ کے لیے بنا دیا گیا وہ کجور کی ٹہنی رونے لگی حدیث کے طرح ایسی روتی تھی جیسے ہنڈی پکتی ہے چاول کی آگ پر تو پکنے کی آواز آتی ایسی اسے آواز آتی تھی ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا تو جا کر کے وہ پھر ٹھہر گئی وہ تو کیا اس خشک اور سوکھی ٹہنی کے اندر زبان آ تھی ہماری طرح زبان نہیں اس لیے بات کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے اس لئے اللہ کے بارے ہمارا عقیدہ کہ اللہ کلام کرتا ہے لیکن زبان کا عقیدہ نہیں رکھتے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے پاس زبان ہے حلق ہے وہ بدعقیدہ انسان ہے وہ ہمارا عقیدہ اور مناج نہیں ہے بات میں کہ نہیں آ رہی ہے دینا سمجھے کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالی سنتا تو اللہ تعالی کے پاس کان بھی نہیں ہم اللہ کے لیے کان کا عقیدہ نہیں رکھتے کیونکہ کان کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث کے اندر ہے ٹھیک ہے جی ہاں تو اس آیت سے کیا ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے لقد سمی اللہ اللہ نے سن لیا لقد تحقیق تب تحقیق بلا شبح اس میں کوئی شک اور صبح کی بات نہیں کہ اللہ نے بات سن لی تمہاری تبھی اللہ نے عنایت کی اس آیت کو نازل کیا سننے کے بعد ہی تو نازل کیا اللہ ابرامن سورت کی گفتگو سن لیا خولا رضی اللہ عنہ کی تبھی اللہ ابرامین نے قرآن میں حکم نازل کیا کہ اگر کوئی زیار کر لے تو اس کا حکم کیا ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا اگر کوئی اپنی بیوی سے بات کہے دے تو اس کو کیا کفارے میں دینا پڑے گا اللہ رب العالمین نے آیت کے اندر اس کو نازل فرمایا پران کے اندر اللہ نے سنا تبھی تو نازل کیا نا جی ہاں تو اللہ رب سننے والا تیسری آیت کیا ہے اب یہ سب انا اللہ اوسر و نجا ہوں بلا و یہ سور ذخروں کی آیت ہے کیا ان کا یہ خیال ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی رازوں کو اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے ہیں سب کچھ سنتے ہیں ان کی سرگوشی بھی سنتے ہیں ان کے دل کے اندر جو راز ہے جو چھپا ہوا اس کو بھی ہم سنتے ہیں جانتے ہیں دیکھتے ہیں بلا ضرور بس ضرور کیوں نہیں ہم ضرور سنتے ہیں اور سونال ادب ان کے پاس ہمارے فرشتے ہیں جو ان کی باتوں کو ان کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں فرشتے بھی موجود ہیں ہم بھی سن رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور ہماری طرف سے فرشتے بھی موجود ہیں جو فرشتے ان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں اور ان کی جو زبان سے آواز نکلتی ہے اس کو بھی درج کر رہے ہیں ایک رجسٹر تیار ہو رہا ہے ایسا رجسٹر قلعہ کبیر رتن اللہ آسا کہ اس میں ہر چھوٹی اور بڑی بات درج کی جا رہی ہے وہ سارے فرشتے ساری باتوں کو لکھتے جا رہے ہیں ایک رجسٹر ہمارا تیار ہو رہا ہے کہ نہیں ہے جیسے رجسٹر ہوتا ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رجسٹر تیار کر رہا ہے وہ رجسٹر کیا ہے ہمارے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں بدی کے بھی اور نیکی کے بھی سارے اعمال چھوٹے بڑے سب کچھ لکھے بھی جا رہے ہیں اور انسان جہاں جہاں گناہ کرے گا وہ ساری جگہیں قیامت کے دن گواہی بھی دیں گی انسان کا ہاتھ بھی پاؤں بھی زمین اور چمڑے بھی سب قیامت کے دن گواہی دیں گے انسان کو اختیار نہیں ہوگا انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے تو نہیں کیا تھا نہیں کہہ سکتا اتنا ثبوت پیش کر دیا جائے گا کیونکہ اللہ البامین کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے سب حاضر کر دے گا کہ دیکھو فلا ٹائم فلا وقت رات کی تنہائی میں فلا زمین فلا ملک پر فلا علاقے میں تم نے گناہ کا کام کیا تھا کچھ نہیں انسان کر سکتا زمین گواہی دے گی اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دے دیں گے کچھ نہیں کہہ سکتا انسان اتنے سارے ثبوت مہیا کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکہ کوئی نہ کہے کہ میرے پر ظلم کر دیا گیا اما رب و کب اللہ مابید اللہ ابام تمہارب کسی بھی بندے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے ہمارے پاس کچھ شکایت کا موقع نہیں ملے گا اعتراض نہیں کر سکیں گے انکار نہیں کر سکیں گے اتنے سارے ثبوت اور گواہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے کھڑا کر دے گا اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے یہ جو صفتیں ہیں اس کا فائدہ یہی ہے کہ اگر ہمارا ایمان ہو جائے یقین عین کی حد تک تو انسان برائی نہیں کرے گا اللہ تعالی کی نیکی اللہ کے نیکی کرے گا اور اگر کبھی شیطان کے واقعوں میں آ جائے فوراً توبہ کر لیتا ہے اللہ سن جو ہے توبہ قبور کرنے والا ہے تو اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ البامین سنتا ہے ہماری سرگوشی کو جانتا ہے ہمارے دل کے اندر جو راز ہے ہمارے دل کے اندر کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے دل کے سارے بیماریوں سے اللہ ربامن واقف ہمارے دل میں اگر حسد ہے بغض ہے عداوت ہے نفرت ہے یا نیکیاں ہیں ایمان ہے اللہ پر یقین ہے یوم آخرت پر ایمان و یقین ہے جو بھی دل کے اعمال ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ ربامن خبر ہے ان تمام چیزوں سے چوتھی آیت تین محکمہ عصما یہ اللہ رب الامن نے ہنستے موسا اور ہارون کے بارے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں تم دونوں کے سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں یعنی جاؤ پھر کے پاس گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں مجھے سب چیزوں کے بارے میں علم ہے مجھے معلوم ہے کتنا سرکش ظالم ہے, ہے وہ فرعون لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں جاؤ اور جب معیت دو طرح کی ہوتی ہے اللہ اب ابراہین کی جو معیت ہے دو طرح کی ہے ایک معیت یہ ہے کہ اللہ ابراہین نگرانی کر رہا سب کی سب کے ساتھ ہر مخلوق کے ساتھ اللہ کی نگرانی اللہ کا علم اللہ کی قدرت یہ نگرانی یہ معیت عامہ ہے سب کے ساتھ اور ایک معیت حادثہ جو اہل ایمان کے ساتھ اور میں یہ تھی خاصہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مسرت اور مدد ہوتی ہے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے ساتھ ہوں متقین کے ساتھ ہوں نیک لوگوں کے ساتھ ہوں اللہ نے کہا جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں کیا مطلب اس کا یعنی میں تمہاری مدد کروں گا تمہاری مسرت کروں گا تمہیں ضائع نہیں کروں گا تمہیں برباد نہیں کروں گا تمہیں بے آرو مددگار نہیں چھوڑ دوں گا میں تمہارے ساتھ ہوں تمہاری مدد کروں گا میں اگر کچھ اس کی طرف سے ظلم ہوتا ہے جو اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ اگر میں گیت کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تائید اور مدد اور حمایت اور اگر عام ہے یہ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کی نگرانی کر رہا ہے اللہ کے علم سے اس کی قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے اللہ اور کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے سب کو بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر ایک کے بارے میں ہر مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے اور اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ ہے مدد کے لحاظ سے اور عام مخلوق کے ساتھ ہے نگرانی اور قدرت اور علم کے لحاظ سے ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے عرش پر ہے اللہ ہر کی ذات ہر جگہ نہیں ہے کفر اور شر کا عقیدہ ہے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں قرآن کی نئی آیتوں سے دونوں دلیل لی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوبا ماکمائی نماکم تم جہاں کہیں رو اللہ تمہارے ساتھ ہے اس آیت کا مطلب کیا سمجھا ہمارے نبی نے صحابہ نے صلف صحیح نے امہ نے یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو عرش پر جلوہ فروت ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا تو پھر مراج کا واقعہ پیش کی کیا ضرورت تھی امان نے بھی کہا اوپر تشریف لے کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو پھر مہراج کا واقعہ کیوں پیش آیا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اللہ ہر جگہ نہیں نواز اللہ اللہ اور کی ذات عرش پر اللہ نے قرآن اوپر سے حاضر کیا جب الم اوپر سے قرآن کے آئے لے کر کے وہی لے کر کے آتے تھے ہمارے امان اوپر پیش ہوتے ہیں ہم سب کو اوپر جانا جنت اوپر ہے ٹھیک ہے کی ذات ہر جگہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے اور اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے کوئی چپا خالی نہیں ہے لیکن اس کی ذات عرش پر جلواف روز ہے پاشی میں آیت یہ ہے اللہ اللہ بیعلم یرا کیا وہ نہیں جانتا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یعنی اللہ اربلامن یہ سب دھپکی کے طور پر کہہ رہا ہے تاکہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دلوں کے اندر دل پیدا ہوں اور انسان برائیوں سے دور دوری اختیار کرے یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو جہل کے بارے میں یہ آیت کریمہ جو سور علق یعنی جو پہلی جو سورت نازل ہوئی اس, اس کی پانچ ابتدائی آیا سور علق یا اس میں اخلاب اسمرب خلق اسی اللہ نے فرمایا کہ علم یہ علم بے ان اللہ یرا کیا اس کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جی ہاں جو سرکشی کر رہا ہے ظلم و زیادتی کر رہا ہے نبی پرجاتی کر رہا ہے تو کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ رب دیکھ رہا ہے اس کی ساری حرکتوں کو سارے اعمال سے اللہ تعالی با خبر ہے تو اللہ رب الامین نے وعید کے طور پر یہ بات بیان کی ہے پانچویں جو چھٹی آئےت ہے وہ اللہ حرب الامنبی کے بارے میں اللہ زی ارا کا ہین تقو تکلب کا فص و تقلب کا فصاجیم ان سمع کی آیتیں ہیں اللہ رب الامین وہ ہے جو آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب الامن آپ کو دیکھتا ہے یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تعجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ رب الامین آپ کو دیکھتا ہے وہ تقلب و کافی ساجدین اور جو نمازی ہیں سجدہ کرنے والے ہیں ان کی نشست اور برخواست کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا رکھتا رہتا ہے یعنی ان کے درمیان آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حرکت کرنا جو اہل ایمان ہیں متقین ہیں پرہیزگار ہیں ان کے اٹھنے بیٹھنے کو ان کی حرکت کو تمام چیزوں کو اللہ اللّہ ابامین دیکھ رہا ہے اہل ایمان کے بھی اور جو گناہ کرتا ان کے بھی اٹھنے بیٹھنے کو حرکت کرنے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا تو اللہ البرامن سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے ان سمیع العالم اللہ البامن سننے والا اور جاننے والا ہے تو شاید کریمہ سے بھی اللہ کے دیکھنے کی صفت معلوم ہوتی ہے سننے کی صفت معلوم ہوتی ہے سات میں آیت جو آخری آیتیں اس موضوع کے حوالے سے جو مصنف نے بیان کیا ہے ویسے قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جو اللہ رب العلم نے ان صفات کے بارے میں بیان کی ہیں وہ قلعے عمل اُن فصل اللّہ عموماء رسولمنون کہ اللّہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اے من تم جو کچھ بھی کرو کچھ بھی کرو تم فصی اللہ عمام اللہ رب العمین تمہارے عمل سے باخبر ہے وہ قریب دیکھ لے گا وہ رسول اور اس کے رسول بھی دیکھ لیں گے ولمومنون اور مومنون بھی دیکھ لیں گے یہ آیت کریمہ دراصل منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو منافقین تھے نبی کے زمانے میں جو ماں نبی کو ادا پہنچاتے تھے اور تکلیف پہنچاتے تھے اور برے برے بہانے کرتے تھے جنگ میں نہ جانے کے بہانے اد تلاش کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہے فلاں چیز ہے بی بی بیمار ہے یہ ہے فلاں چیز ہے، میں بیمار تھا یہ چیز لگی ہوئی ہے تو مختلف آزار اور بہانے بہناتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کہا ان سے کہہ دو اے ملوح تم جو کچھ بھی کرو کچھ بھی کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واحد ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک دھمکی کے طور پر ہے کہ کچھ بھی کرو اللہ ارب الرامن کے سامنے تم کو حاضر ہونا اور اس دن سارے اعمال سب کے سامنے ہوں گے انسان جو بھی کر رہا ہے حتیٰ کہ انسان کے دل کے اندر جو چیزیں مخفی ہیں جو عداوت اور دشمنی انسان کے دل کے اندر پوشیدہ ہے وہ بھی قیامت کے دن سب حاضر کر دیا جائے گا کوئی چیز وہاں پر راز نہیں رہ جائے گا قیامت کے دن نہیں ہمارے دل میں اگر ہمارے کسی بھائی کے خلاف عداوت ہے حقد ہے کینہ اور کپٹ ہے اور ہم نے اس کو ظاہر نہیں کیا اپنے بھائی کے اوپر قیامت کے دن سب ظاہر ہو جائے گا قیامت کے دن کوئی راز نہیں رہ جائے گا دنیا میں راز ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے ہمارا بھائی نہیں جانتا ہمارا ساتھی دوست نہیں جانتا ہماری بیوی نہیں جانتی ہمارے بھائی بہن نہیں جانتے کوئی نہیں جانتا ہمارے دل کے اندر کیا ہے لیکن قیامت کے دن سب راز اگل دیا جائے گا یو جی متوب الرا دن سارے رازوں کو باہر کر دیا جائے گا خلاص کوئی راز نہیں رہ جائے گا قیامت کے دن جی ہاں سب کچھ واضح ہو جائے گا یوم دن تو ارزون اللہ تقوام کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی قیامت کے دن سب حاضر ہو جائے گا ہماری بدعمالیاں ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے کسی کے کی خلاف کینا کپٹ نفاق بدعقیدگی ساری چیزیں قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گی جیسے ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں آپ کو ظاہر ہو رہی ساری باتیں ایسے سب کچھ ظاہر ہو جائے گا کوئی چیز راز نہیں رہ جائے گی قیامت کے دن یہ تو دنیا میں اللہ تعالی کے احسان ہے کہ ہمارے بد آماریاں دوسروں پر مخفی ہیں ہمارے ایک شیخ تھے یہاں پر قاضی تھے وہ کہا کرتے تھے یہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے مجھے کہ اگر ہمارے گناہوں کے اندر بھی کیا نام ہے بدبو ہوتی ہمارے گناہوں کے اندر بدبو ہوتی تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا لیکن اللہ نے ہمارے گناہوں کے اندر بدبو نہیں رکھا اگر بدبو ہوتی تو سب جان جاتے کہ انسان نے گناہ کیا یہ جیسے انسان اگر کسی کے سامنے جاتا ہے تو بدبو آتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے نا مان لیجیے ہوا خارج ہوگی یا اس طریقے سے پیخانے کی بدبو ہے اور دیگر چیزیں ہیں تو انسان کو معلوم ہو جاتا ہے ایسے اگر گناہوں کے اندر بھی بدبو ہوتی تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اللہ ستیر ہے چھپانے والا ہے ایوب کو بدعمالیوں کو لیکن قیامت کے دن چونکہ دنیا دار عمل ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے ہم کو چھپا کر کے کہ ابھی اب تمہارے پاس ٹائم ہے اب بھی تمہارے پاس وقت ہے نمازوں میں سوتے رہتے ہو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے یا تمہارے دلوں کے اندر جو بدعقیدگی ہے دنیا میں اللہ نے چھپا رکھا ابھی میں اللہ تعالیٰ موقع دے رہا آپ کو اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں ان کو چھپا کر کے موقع دے رہا ہے تاکہ ہم اب بھی سدھر جائیں اب توبہ کر لیں اللہ کے دربار میں اللہ معاف کر دینے والا ہے کہ دنیا داؤل عمل ہے قیامت کے دن عمل نہیں ہوگا حساب و کتاب ہوگا آج حساب و کتاب کا دن نہیں ہے آپ جو کچھ بھی کر لو آزاد ہیں آپ ہم بھی آزاد ہیں ہر انسان آزاد جو چاہے کر لے اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتا اگر ریاکاری ہے تو اللہ کو دھوکا نہیں سکتے لمبی داڑھی سے ہم کسی کو دھوکا نہیں دے سکتے ہمارے کپڑے ٹکنوں سے اوپر ہیں کسی کو دھوکا نہیں دے سکتے دنیا کو دھوکا دے سکتے اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے کہ لمبی داڑھی دنیا کہتی ہے بہت बहुत ہے بہت हम ہے ہم جانتے اپنے بارے میں ہم کتنے گنہگار ہر انسان جانتا ہے کتنا گنہ گار ہے دنیا کو ہم دھوکہ دے سکتے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کوئی مغالتے میں نہ رہے گی. کہ ہماری لمبی داڑھی ہے دنیا میں ہمارے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے کوئی نہیں جانتا کہ میں نماز نہیں پڑھتا میں روزہ نہیں رکھتا ہمارے دل کے اندر کیا ہے دنیا کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور قیامت کے دن سب واضح کر دیا جائے گا پورا رجسٹر سب کے سامنے کھول دیا جائے گا خلاص کوئی چیز مخفی نہیں رہ جائے گی سب کچھ واضح ہو جائے گا قیامت کے دن یہ تو رضون اللہ تقوام جس دن تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کے دربار میں کوئی چیز مخفی نہیں رہ جائے گی کوئی بدعملی عملی کوئی نیکی کوئی چیز مخفی نہیں رہ جائے گی سب کچھ قیامت کے دن واضح ہو جائے گا زمین گواہی دے گی ہمارے ہاتھ پاؤ گواہی دیں گے سب کچھ زبان پر تالا لگ جائے گا زبان نہیں بولے گی قیامت کے دن ہمارے دیگر اعضا اور زوار قیامت کے دن بولیں گے کہ اب بھی ہمارے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ہم توبہ کریں بدعمالیوں سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا العمل ہے قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے دوبارہ نہیں اب دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا اللہ نے عمر دے دی اتنی نظیر آ گیا بات آ گئی ڈرانے والا آ گیا تمہیں تک بات پہنچ گئی سب کچھ لیکن تم نے نصیحت نہیں حاصل کی اب قیامت جب دنیا میں نصیحت نہیں حاصل کی تو اب دنیا ختم ہو گئی جب دنیا ختم ہو جائے گی دوبارہ دنیا قائم نہیں کی جائے گی ختم ہو گئی دنیا خلاص یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس لیے جو موقع ہے اس موقع کو انسان بنی مت جانے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرے اور خوف کرے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت نیک ہیں بہت دیندار ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کو سن برل انسان والا نفس وسیلہ ہر انسان اپنے بارے میں زیادہ جانکار ہے کہ انسان کہاں کھڑا ہے کتنی نیکیاں کرتا ہے کتنا گناہ کرتا ہے ہر انسان اپنے بارے میں جہاں جانتا ہے ہم دھوکا کھا سکتے ہیں کسی کی داڑھی سے اس کے علم سے اس کے تقوا سے ظاہری طور پر اس کے درس دینے سے یا اس کے کپڑے ٹہنے سے اوپر اس سے ہم دھوکا کھا سکتے ہیں داوا سینٹر میں رہتا ہے دھوکا کھا سکتے دوا سینٹر والے بڑے اچھے لوگ ہوں گے دھوکا کھا سکتے ہیں آپ یا مسجدوں میں دیکھ کر کے دھوکا کھا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا میرے بھائی کوئی دھوکا نہیں دے سکتا جی ہاں اس لیے اللہ عماد کو لے مانو جو کتنا کرو تمہارے لیے جھوٹ ہے دنیا کے اندر کرو جو کرنا ہے تم کو نیکی کرو برائی کرو جناکاری کرو جھوٹ بولو رشوت لو سود کھاؤ شرک کرو بدعات خرافات کرو جو کچھ بھی کرنا کرو تم سب آزاد دنیا کے اندر دارالعمل ہے یہ نیکی کا بھی گھر ہے یہ برائی کا بھی گھر ہے دونوں آپ چاہو اس کو نئی گھر بنا دو چاہے اسے برائی کے گھر بنا دو آزاد ہو جو چوہا جو کرو کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے لیکن قیامت کے دن خلاص کسی کے پاس کوئی عذر اور کوئی بہانا نہیں رہے گا جی ہاں کب کسی کی موت آ جائے کسی کو نہیں معلوم تو اللہ عامی نے اس آیت کو گھر سے کے بارے میں نازل کیا لیکن اس میں ہمارے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے اللہ تعالیٰ سارے عمل کو حاضر کر دے گا قیامت کے دن وہ خوشی سدور جو سینوں کے اندر ہے سب کچھ واضح ہو جائے گا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی قیامت کے دن راز نہیں دنیا میں راز ہے آخرت کے اندر کوئی راز نہیں رہے گا یہ سات آیتیں مصنف نے یہاں پر پیش کی ہیں ان ساتوں آیتوں میں اللہ رب براہین کی صفت سما سننے کی اور دیکھنے کی ثابت ہوتی ہے اور بھی دیگر آیات ہیں اور بہت ساری احادیث ہیں اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً حدیثیں بیان کی جاتی رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے ہی د کہ اللہ ہمارے اندر عقیدے کو پختہ فرمائے اللہ تعالی ہمارے اندر یقین پیدا کرے اور اللہ اور غرامین ہمیں ہر شر سے ہر برائی سے محفوظ رکھے اللہ ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے اخلاص عطا کرے اور اللہ تعالیٰ کاری سے بد عملی سے ہر برے گناہ برے گناہ سے ہر بری چیز سے اور ہر گناہ سے اللہ تعالی ہم سب کو دور رکھے امین وصل ابینہ محمد والا علیہ وصب اجمین اللہ خیر علیکم و اللہ وبرکاتہ